پاگل کیوں گل کا پیرو کار اللہ سالا فرمادہ بے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 ار بھی پڑ سکتا ہے کہ نہیں ان حالت سمجھنا ار بھی لے نہیں علیمہ المسیجرا لیا اكيدے چول مساجرا لیا چچا نہیں میں کون یاد رکھنا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 نا آیا ہے تو ہوں لے نا آیا ہے تو ہوں لے تا دکی جاندے درہ تو وہ ہی ہے وہ ہی ہے وہ ساتھ سارے ہیں تو نہیں کہا شکر پہلوں نہیں ہے نہیں اے دیا میں سیاں لے میں آتا ہے ہے میری میں تو آتی کو آب نہیں جانے کہا چلہ کملا تین تم بھی دوسرے کو سندر تک سب جائیں نے تو لے سکتے ہو تو 212 تو 900 روپے تو سنی میں میں پڑھنے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 اللہ رحم لم مال یہ تے تو کی ہے اتنی نہیں ہنتی لوچے تو اسی اپنے وڈیر تحڑی زبان ریکارڈنگ لیا پہلے کیا ہو رات We so when we so میں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 جانچے اگر اثر گل سنو گے یا آپ اکل تو ہو جان ہوتے گے جوڑے پاک سدا کا میں دہل کرتا شریعت رکھ کے لیا میرے اقل نہ بے وہ نہیں بہت بڑی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 فار... نہیں پڑھنا میںک ہوں نا دعوی ہوں دعوی دعویٰ دعوی ہے کہ یار یہ غلط مذہب ہے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 کوئی تحات والا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 <site aap ka بلکہ شرح مطابق شرح حاصل کر رہے ہیں مطلب کھلتا ہے اکل اللہ تعالیٰ کرم نوازی پرواد اس وی بندے دل چندر ہو جاتا ہے کہ اگر اقل ہے ہے تو اقل جو شریعت رسول ہے اکل ہے جو اقل ہے وہ شریعت یا میں انہوں اقل ہی سمجھتا جی یہ خلاف ہوتا بند سر کو سمائن ہو جائے سر جا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 چاہ جا خچ ماری سر بندہ ہی خرچ مارے مطلب جس خرچ بجنی اس وجہ آخر پورا پاس اللہ تارا فرما رہے اللہ، لا دردی روایت آنا خران مطابق گل ہوئے آخرام جاؤ دا جو دا جو دا جو دا.